کتاب الاجارة الاجارة عقد على المنافع بعوز ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والعجرة معلومة وما جاز ان يكون سمناً في البعی جاز ان يكون اجرتاً في الاجارة آج ہم اجارة کے بارے میں پڑھیں گے بھئی اجارہ بھائی یہ کرایہ پر کسی کو کوئی چیز دینا یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے کرائے پر کسی کو کوئی چیز دینا یاد رکھیے عربی زبان میں اجارہ اجرت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اجرت بھائی اجرت بھائی لیکن اصطلاح میں اجارہ اس حقد کا نام ہے بھائی یہ جو آقد کیا جاتا ہے کسی چیز پر کسی چیز کو پر دینے کا یہ آقد کیا کہلاتا ہے اجارہ لیکن عربی زبان میں ویسے اجارہ اجرت کو کہتے ہیں بھائی اصطلاحی تاریخ آ رہی ہے بھائی متن میں کہتے ہیں الجارہ تو آخل منا سیائی بیائی وزین وہ عقد ہے علی المنافع کس چیز پر ہاں منافع پر کسی چیز کے منافع پر جو عقد ہے بیائی وزین کس کے ساتھ عوض کے ساتھ بھائی ایوس کے ساتھ تو اجارہ جو ہے بتلایا اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے آقد کا نام ہے اور یہ آقد کس چیز پر کیا جاتا ہے عین پر نہیں ہوتا اس چیز کا عقد نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے منافع کا عقد ہوتا ہے منافع پر آقد ہوتا ہے اور بیوزین کی بھی قید لگائی کہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے کے ساتھ ہونا چاہیے بھائی دیکھیے مثلا میرا ایک گھر ہے میں نے آپ کو کرایہ پر دیا ایک ماہ کی رہائش کے لیے تو اب آپ بتائیے کہ میں نے آپ کو گھر کا مالک بنایا ہے یا ایک ماہ کے لیے اس کے منافع کا مالک بنایا ہے اس کے منافع کا مالک کیونکہ گھر کا نفع کیا ہے کہ اس میں رہائش رکھی جائے بھائی رہائش رکھی جائے رہائش کا نفع اس سے اٹھایا جاتا ہے تو یہ منافع پر آخد ہوتا ہے بھائی یا جیسے میں نے ایک گاڑی آپ کو کرایہ پر دی ایک دن کے لیے تو میں نے آپ کو گاڑی کا مالک نہیں بنایا بلکہ ایک دن کے لیے اس کے منافع کا مالک بنایا کہ منافع آپ اس سے اٹھائیں ایک دن تک تو یہاں پر آقد عین پر نہیں ہوتا بھائی جبکہ بیع میں آقد عین پر ہوتا تھا گاڑی میں نے آپ کو بیچی ہے تو آپ باقاعدہ گاڑی کے مالک بن جاتے ہیں لیکن اجارے میں ایسا نہیں ہوتا بھائی صرف منافع کا مالک بنایا جاتا ہے منافع پر عقد ہوتا ہے بھائی اور عیبز کی قید لگائی اس لیے کیونکہ اگر بغیر عیبز کے کسی کو کوئی چیز دی منافع کے لیے تو وہ ہاریت کہلاتا ہے بھائی جیسے آپ اپنے کسی ساتھی سے اس کی گاڑی مانگ کر لے گئے استعمال کے لیے بغیر عوض کے تو یہ اجارہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا کہلاتا ہے عاریت کہلاتا ہے عاریت کوئی تو اس میں عوض کا بھی ہونا ضروری ہے بھائی اوس کا تو کہتے ہیں الجارا الجارا تو آخ منافی وزین اجارا وہ آخد ہے منافع پر بیائی وزن کس کے ساتھ بیلدار ایسا بیلدار. ایسا کے ساتھ بھئی. اچھا بھائی یا دو چار لفظ ویسے یاد رکھیں بھائی ایک ہے مجر مجر مجر اجرت پر کوئی چیز دینے والا بھائی اجرت پر کوئی چیز دینے والا یا یوں کرائے پر چیز دینے والا کرائے پر چیز دینے والا یہ مجر کہلاتا ہے بھائی موجر ایک ہے مستاجر بھائی مستاجر کرائے پر چیز لینے والا یا اجرت پر چیز لینے والا بھائی یہ مستاجر کہلاتا ہے مستاجر تو دیکھو میں نے آپ کو گھر دیا ایک ماہ کے رہائش کے لیے ایک ہزار روپئے کے بدلے تو میں ہوا موجر اور آپ کون ہوئے مستاجر بھائی اجرت پر چیز لینے والا مستاجر کہلاتا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے آجر آجر آجر کہتے ہیں اجرت دینے والے کو بھئی اجرت دینے والا تو جو اجرت دے گا وہ آجر کہلاتا ہے بھئی اور ایک لفظ ہے اجیر اجیر اجیر. اجیر کہتے ہیں اجرت پر کام کرنے والے کو بھائی اجرت پر جو شخص کام کرتا ہے وہ اجیر کہلاتا ہے مثلا مزدور ہے بھائی آپ مزدور کو بلواتے ہیں وہ آپ کا کام کرتا ہے سارا دن آپ کیا کرتے ہیں آخر میں اسے دن بھر کی اجرت دیتے ہیں تو آپ ہوئے آجیر اور وہ کیا ہوا اجیر بھائی کہ اس نے اجرت پر کام کیا ہے یا آپ کا کوئی ذاتی ملازم رکھا ہوا ہے آپ نے تو مہینے بعد آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں بھائی تو یہ ملازم کون ہے اجیر ہے اور آپ کون ہوئے آجر ہوئے بھائی تو اجرت دینے والا آجر اور اجرت پر کام کرنے والا اجیر بھائی جی اب کتاب پر دیکھیے بھائی ولا تصوت منافی معلومات اجرت و معلوم ہاں یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ اجارہ آپ کو بتلا دیا کہ اجارہ کس چیز پر آقد ہوتا ہے کس چیز کا آکد کیا جاتا ہے اس میں منافع کا بھائی اور کس کے بدلے جیون کے بدلے میں بھئی تو لہذا اب وہ منافع بھی معلوم ہونے چاہیے اور وہ اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے بھئی منافع بھی معلوم ہو اجرت بھی معلوم ہو تاکہ بعد میں جھگڑے کا خطرہ نہ ہو بھئی ہاں اگر منافع معلوم نہیں یا اجرت معلوم نہیں ہے مجھول ہے تو اس صورت میں یہ اجارہ صحیح نہیں ہے بھائی اجارہ فاسد ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں ولاف و معلومات اجرت و معلوم اور صحیح نہیں ہوگا اجارہ یہاں تک یہ منافع جو ہے وہ معلوم ہو اور اجرت بھی معلوم ہو وہاں جاگا یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ بھائی کیا کیا چیز حوث بن سکتی ہے اجارہ کے اندر اجارہ کے اندر تو آسان سے ضابطہ بتلا دیا کہ جو چیز بیع کے اندر سمن بن سکتی ہے وہ اجارہ کے اندر بھی حوث بن سکتی ہے بھائی اجرت بن سکتی ہے وہ ماں جاز کو سمن فیل بی اور وہ چیز کے جائز ہو کہ وہ سمن ہو بے کے اندر اجرتن جائز ہے کہ وہ اجرت ہو اجارہ تھی کس کے اندر تو جو چیز بے میں سمن بن سکتی ہے اجارہ کے اندر وہ اجرت بن سکتی ہے مثلا میں آپ سے گاڑی خریدتا تھا بھائی بیگ کی صورت بنائے میں نے آپ سے گاڑی خریدی پانچ لاکھ روپے کے ابھی بس تو دیکھا یہ روپے تو معلوم ہوا اجارے کے بے روپے کے ساتھ صحیح ہے تو معلوم ہوا اجارے میں بھی روپے صحیح یا میں نے آپ سے گاڑی خریدی لیکن پیسے نہیں دیے بلکہ میں نے کہا یہ گاڑی آپ سے میں نے پانچ سو من گندم کے بدلے خریدی تو اب عوض جو میں دے رہا ہوں وہ کس قبیل سے ہے عین کی قبیل سے ہے بھائی سمجھ میں آیا سمن کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ عین. تو لہذا یہ بھی صحیح تو اسی طرح اجارے میں بھی صحیح ہے بھائی تَصیرُ چیزیں ایک طرف سے ہوتا ہے نفع اور دوسری طرف سے ایوز کیا ہے وہ اجرت ہے بھائی اجرت تو آسان ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے بھائی بھائی منافع کا پتہ کیسے چلے گا بھائی کیسے معلوم ہوں گے کیسے طے ہوں گے تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ بعض اوقات منافع کا پتہ مدت سے چلتا ہے مثلا گھر کے اندر رہائش آپ نے گھر کرائے پر دینا ہے تو پھر نفع کا پتہ کس سے چلے گا مدت سے کہ آپ اس میں ایک ماہ رہنا چاہتے ہیں دو ماہ چار ماہ چھ ماہ یا بارہ ماہ کتنا رہنا چاہتے ہیں بھائی تو منافع کا یہاں پتہ دیکھو کس چیز سے لگا مدت سے پتہ لگا بھائی مدت سے اور کبھی کبھار منافع کا پتہ عمل سے چلے گا بھائی یہ ذکر نام لینے سے اس کام کا مثلا آپ ایک مزدور کو بلوا کر لائے اور آپ نے کہا کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھئی آپ نے یہ پانچ من گندم ہے یہاں سے لے کر وہ وہاں تک آپ نے لے کر جانی ہے بھئی جگہ بتلا دی اس کو تو یہاں پر دیکھو عمل کو اس کو ذکر کر دیا تو اس سے منافع کا پتا چل گیا بھائی منافع کا پتہ چل, چل گیا تو کہتے ہیں تارتن بالمدتی اور منافع جو ہیں کبھی منافع کبھی وہ معلوم ہو جاتے ہیں بالمدتی مدتی کس کے ذریعے مدت کے ذریعے کس تیجار دوری لیکنا دور جما ہے دار کی بھائی گھر کو کہتے ہیں سکنا کا معنی ہے رہائش کشتی جاری دوری لی سکنا جیسے کرائے پر لینا اس کا کیا پر لینا بھائی کشتی جاری دوری لی سکنا جیسے کرائے پر لینا گھروں کو لے سکنا رہائش کے لیے ول ارزین اور کرائے پر زمینوں کو لینا لی آتی کس لیے زراعت کے لیے کاشتکاری کے لیے فیص الْعَقْدُ عَلَى مُدَّتٍ معلومت ان ائی مدت امکانت تو صحیح ہے عقد ایک ما کسی معلوم مدت پر ائی مدت امکانت جو بھی مدت ہو وہ چاہے تھوڑی مدت ہو چاہے زیادہ مدت ہو بھائی میں آپ سے گھر کرایہ پر لینا چاہتا ہوں تو جتنی بھی مدت پر میں چاہوں عقد کر سکتا ہوں لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے مثلا میں ایک مہینے کے لیے آپ سے لے رہا ہوں یا میں آپ سے بیس سال کے لیے لے رہا ہوں کرایہ پر لیکن مدت ہونی معلوم چاہیے جو بھی مدت ہو چاہے تھوڑی سی ہو چاہے زیادہ ہو تو کہتے ہیں پھیا سے خلاح آخد مدت معلومات تو صحیح ہے آقد معلوم مدت پر ای مدت انکان جو بھی مدت ہو یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ اتن توصیر و تارت معلوم اتن بالعمل اور کبھی جو ہیں منافع معلوم ہو جاتے ہیں بالعمری و عمل کے ذریعے و اور ذکر کر, ذکر, کرنے سے ذکر کر دینے سے یعنی بیان کر دینے سے کہ جب ان کو بیان کر دیا ان کو ذکر کر دیا تو وہ معلوم ہو جاتے ہیں کمن استاجر اعلی سو بن او سو بن اوستہ جراطاب جیسے کمنس تاجر جا رجول جیسے کسی نے اجرت پر رکھا رجولن کسی آدمی کو جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو آلہ شی سو بن سب کا مانا ہوتا ہے رنگنا کپڑوں کو رنگنا رنگ دینا بھائی کس نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو آلاتین کس چیز کے لیے ہاں کپڑوں کو رنگ دینے کی شرط پر یعنی کپڑوں کو وہ رنگ دے گا اخیات سوبین یا کس لیے بھائی کپڑوں کو خیات کہتے ہیں سلائی کو بھائی سلائی کپڑوں کی سلائی کے لیے اوستا جرا دا بطن لیا ملا علیہ مقدارم معلوماً موز معلوم یا کسی نے کرایہ پر لیا دا بطن کو جانور کوئی لیا ملا علیہ تاکہ لاد اس کے اوپر مقدارم معلومن ایک معلوم مقدار بھائی الا موز معلوم ایک معلوم جگہ تک مثلاً بھائی آپ ایک جانور کو آپ نے کرایہ پر لیا تاکہ آپ اس پر بوجھ لاد بوجھ رکھیں بوجھ اس سے اٹھوائیں ایک معلوم مقدار کا بوجھ بھئی مثلا یہ پانچ سو من گندم پڑی ہے اسے میں نے لے کر جانا ہے بھئی آپ ایک گدا کرایہ پر لے آئے کہاں تک لے کر جانا ہے مثلا دو میل کے فاصلے پر فلاں جگہ جو ہے وہاں تک میں نے اس کو بوجھ کو اس پر لے کر جانا ہے تو دیکھو مقدار بھی معلوم ہوئی کہ کتنا بوجھ لے کر جانا ہے اور کہاں تک لے کر جانا ہے دو ملتا تو یہ سارا اچھا پانچ سو من میں نے کہا اس میں تو کئی چکر اس کے لگیں گے تھوڑی مقدار کر لو ایک چکر والی بنا لو مثلا یہ پانچ کفیس یا سات کفیس گندم ہے بھائی یہ آپ نے یہاں سے لے کر جانے ہیں اور وہ جو دو میل کے فاصلے پر فلاں جگہ ہے وہاں اپنے پہنچانے ہیں تو مقدار بھی معلوم ہوئی جگہ بھی معلوم ہوئی مانا ابھی ردا وطن یا کرائے پر لیا کوئی جانور لیا میلا علیہ تاکہ اس پر بوجھ لادے دے معلومن ایک معلوم مقدار الا موز معلوم معلوم جگہ تک اور مسافتم معلومتن یا جانور کرائے پر لیا اس کا حمل یہ یار کا آتف ہے یحمیلہ پر بھائی اور یار کا یا کس نے جانور کرائے پر لیا کہ تاکہ اس پر سوار ہو گئے معلوم مسافت تک آپ نے بھائی ایک گھوڑا کرایہ پر لیا کہ آپ اس پر سواری کرنا چاہتے ہیں کچھ مسافت تک اور کہاں سے کہاں تک مثلا یہاں سے لے کر تین میل کے فاصلے پر جو فلاں گاؤں ہے وہاں تک جانا ہے تو یہ تو دیکھو عمل سے معلوم ہو گئے منافع کہ یہاں مقصد کیا ہے آپ کا سواری کرنا ہے اور فلاں جگہ تک کرنا ہے تو ذکر کر دیا تو معلوم ہو گئے منافع وطارتا معلوم بھی تعین اشارہ اور کبھی کبھار منافع معلوم ہو جاتے ہیں تعین اور اشارہ سے کے ذریعے تعین اور اشارہ کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں بھائی ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی پچھلے مسئلے میں تو تھا میں ایک جانور لایا تھا اور اس سے میں نے کیا کہا کہ مثلا پانچ کفیس گندم لے کر جانے ہیں اور کہاں تک دو میل دور جو گاؤں ہے فلاں بستی ہے وہاں تک لے کر جانے وہاں میں نے ذکر کیا تھا اتنی مقدار ہے وہاں تک بعض اوقات بھائی اشارے سے بھی بات کا تائن اشارے سے ہو جاتی ہے تائن پتہ لگ جاتا ہے مثلا میں نے ایک شخص جانور کرایہ پر لیا اور میں نے کہا بھائی کچھ بوجھ لے کر جانا ہے اس پر میں نے وہ دو میل کے پھاسے پر جو بستی ہے وہاں تک بھائی کون سا کتنا بوجھ لے کر جاؤ گے بات واضح کرو بھائی میں نے کہا بھائی یہ سامنے آپ کے پڑا ہوا ہے بھائی سامنے ہی گنتم یہ چیز پڑی ہوئی تھی میں نے اشارہ کر دیا یہ لے کر جانا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو دیکھو یہاں پر کیا ہوا اشارے اور تعین سے پتا چل گیا یہ بوجھ لے کر جانا ہے یا یوں کہا دو میل نہیں یہ بوجھ لے کر جانا ہے وہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے وہاں تک لے کر جانا ہے تو دیکھو اشارے کے ذریعے کیا ہو گئے تعین ہو گئے یہ مانا وطا رتن و معلومتاً بھی تعین وی اور کبھی کبھار منافع معلوم ہو جاتے ہیں تعین اور اشارہ کے ذریعے کا منست رج الحاظت عام علا مزم معلوم جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو تاکہ وہ نقل کرے اس غلے کو اس معلوم جگہ تک اشارہ کر کے بتلایا یہ غلہ ہے بھائی سورج ساری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھائی یہ تو دابا ذکر کرتے جا رہے ہیں جانور کرایہ پر لیا بوجھ لے جانے کے لیے آج کل گاڑی کا بھی اسی طرح حکم ہوگا آپ کو گاڑی کرایہ پر لاتے ہیں تو اسی طرح سیجاروری ووانی تلسنا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کوئی شخص دکان کرایہ پر لیتا ہے یا کوئی گھر کرایہ پر لیتا ہے لیکن یہ نہیں بیان کرتا کہ میں اس میں کیا کروں گا تو پھر کیا اجارہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھائی اجارہ صحیح ہے اجارہ صحیح ہے کیونکہ ان چیزوں کے منافع معلوم ہیں دکان اور گھر کا کیا نفع ہے رہائش رکھے گا دکان میں ساتھ سامان بھی رکھ سکتا ہے اس کو بیچنے کے لیے تو لہذا ان کے منافع چونکہ معلوم ہیں لہذا اس کو ذکر نہ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ سب کو پتا ہے اس کے یہی منافع ہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ الدوری اور جائز ہے کرایے پر لینا گھروں کو جمع ہے خانوت کی خانوت دکان کو کہتے ہیں بھائی دکان والحوانیتی اور دکانوں کو بھی کرایہ پر لینا جائز ہے سکنا کس کے لیے رہائش کے لیے بھائی سمجھ میں سامان بھی رکھے بیچتا بھی ہے رہائش بھی رکھتا ہے وَإِلَّمْ يُبَيِّن مَا يَعْمَلُ فِيهَا اگرچہ وہ بیان نہ کرے کہ کیا عمل کرے گا ان میں گھر لے رہا ہے کرایہ پر یا دکان لیکن اس نے یہ نہیں ذکر کیا کہ کیا کام اس میں کروں گا بھائی ان میں تو کیا کیا جاتا ہے رہائشی رکھی جاتی ہے بھائی باقی رہائش رکھی جاتی ہے اور ذکر نہیں کیا آگے فرمانے بلا ہلا کل شلح دادتی ولقور تہنی و تہنی اور اس شخص کے لیے جائز ہے ہر کام ان میں کر سکتا ہے بھائی و یامول کل شع بھائی اور ہر کام ان میں کر سکتا ہے ال لادتی مگر لوہاروں والا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا داد کہتے ہیں لوہار کو خدا وہ لوہاروں والا کام بھائی لوہاروں والا پیشہ ولقیارا قصار کہتے ہیں دھوبی کو بھائی دھوبی سارا دھوبیوں والا کام تہن کا معنی ہوتا ہے پیسنا پیسنا جو وہ جو چکی وغیرہ ہوتی ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے آٹے کو گندم کو پیسا جاتا ہے آٹا بنایا جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ہر کام اس گھر میں یا اس دکان میں کر سکتا ہے لیکن لوہاروں والا کام دھوبیوں والا کام اور پیسنے والا کام نہیں کر سکتا بھائی بھائی کیوں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان کاموں کی وجہ سے وہ عمارت کمزور ہوتی ہے کیا ہوتی ہے عمارت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس لیے یہ جائز نہیں اس کا یہ ماننا نہیں صرف یہ تین کام نہیں جائز باقی سب جائز ہیں بھائی ہار وہ کام کر سکتا ہے جس سے عمارت کا نقصان نہیں ہوتا ہاں اگر عمارت کو نقصان پہنچتا ہے عمارت کمزور ہوتی ہے تو ان ٹیم کے علاوہ بھی کوئی کام ہوگا جس سے عمارت کمزور ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اجازت نہیں بھی, ذکر نہیں کیا میں کیا کروں گا اگر پہلے سے بتلا دیا میں کیا کروں گا اس میں لوہاروں والا کام کروں گا جبکہ نہیں کیا تھا تو ان کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا ہے بھائی لوہار لوہار کے کام سے نقصان ہوگا عمارت کو بھائی وہ ہر وقت ہتھوڑے برسائے گا یا نہیں ہتھوڑے برسائے گا تو وہ آہستہ آہستہ آہستہ دیواروں کو عمارت کو نقصان پہنچتا ہے اگر اگرچہ عرصے کے بعد وہ نقصان ظاہر ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا پہنچتا ضرور ہے اسی طرح دھوبی دھو کا کام بھائی دھوبی بھی پہلے کیا کرتے تھے کپڑوں کو کوٹتے تھے بھائی. تو وہ بھی کوٹے گا تو اس سے بھی عمارت کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچے گا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو قدیم زمانے میں تو دیواریں پکی نہیں ہوتی تھیں کچی دیواریں ہوتی تھیں تو اس طرح کی نہیں تو اتنی مضبوط تو نہیں ہوتی تھی تو وہ ایستا نقصان پہنچتا تھا پیسنے کا کام بھائی پیسنے کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ والی چکی رکھی ہوئی ہے بھائی ہاتھ والی چکی آپ نے دیکھی ہے یا نہیں بھائی ہاں وہ ہاتھ کے دو ایک پتھر نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پتھر ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے گھماتے جاتے ہیں گندم درمیان میں ڈالتے ہیں وہ سائیڈوں پر کناروں پر آٹا بن کر نکلتے جاتے ہیں بھائی تو وہ نہیں بھائی اس سے نہیں نقصان مراد ہے وہ پنچکی بھائی بعض علاقوں میں ہوتا ہے بھائی کہ پانی پر چکی بناتے ہیں بھائی پانی اوپر پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے اسی پر ایک پانی کی جو راستہ ہے اس کے اوپر چکی بنا دیتے ہیں کمرہ بنا دیتے ہیں اور وہ بڑا وزنی پتھر ہوتا ہے بھائی اور وہ پانی کے زور پر گھومتا ہے اور اس میں گندم پیستے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو اس قسم کی چکی جس سے نقصان ہوتا ہو بھائی تو ان کی اجازت نہیں ہوگی میں نے ضابطہ ذکر کر دیا بھائی جس چیامل جی سے عمارت کو نقصان پہنچے گا وہ نہیں کر سکتا جس سے نقصان نہیں پہنچتا وہ کر سکتا ہے اب اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں دھوبیوں والا کام ہے اس سے نقصان نہیں پہنچتا تو کر سکتا ہے پیسنے والا کام ہے نقصان نہیں پہنچتا تو کر سکتا ہے لیکن اگر نقصان اب بھی پہنچتا ہے تو نہیں کر سکتا بھائی وہی جار الراضی ل اور جائز ہے کرائے پر لینا زمینوں کو لے کس کے لیے زراعت کے لیے کاشتکاری کے لیے بھائی فصلوں کے فصل بونے کے لیے زمین کرائے پر لینا جائز ہے شیرب و تریق و علم یشتر اور کرائے پر لینے والے کے لیے شرب کہتے ہیں پانی کی باری پانی کی باری طریق راستہ اور کرایے پر لینے والے کے لیے پانی کی باری بھی ہوگی اور راستہ بھی ہوگا وہ لم اگر کہ وہ اس کی شرط نہ لگائے بھائی بھائی میں آپ کے پاس آیا بھائی زمین کرایے پر لی فصل کاشت کرنے کے لیے تو اب بعد میں میں نے ہل چلانا شروع کیا ہل چلایا اس میں اب میں پانی لگانے لگا تو مالک آ گیا بھائی اس نے کہا نہیں بھائی پانی کی بات تو نہیں ہوئی تھی پانی نہیں لگا سکتے آپ یہاں پر بھائی پانی ہم نہیں دیں گے آپ کو آپ کی کوئی باری نہیں ہے نہیں بھائی پانی کی باری ذکر کرے یا نہ کرے خود بخود آکد میں کیا ہوئی شامل اس کو تو ضروری ہے اس کے بغیر تو فصل صحیح طرح ہوگی نہیں بھائی اسی طرح راستے کا ذکر نہیں کیا راستے کا اب وہ جاتا ہے اس کو راستہ ہی کوئی نہیں بھائی تو راستہ خود بخود ذکر کرے یا نہ کرے بھائی اگر راستہ نہیں ہے تو پہنچے گا کیسے زمین پر بھائی تو راستہ خود بخود کیا ہوگا داخل ہو جائے گا بھائی ملے گا اسے بھائی اسے راستہ دیا جائے گا یہ مانا ولیل مستری شیر بوت تریق ولم یش ترق کرائے پر لینے والے کے لیے پانی کی باری بھی ہوگی اور راستہ بھی ہوگا اگر کہ وہ شرط نہ لگائے اور عقد صحیح نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ذکر کر دے وہ چیز جو اس میں کاشت کرے گا او یقولہ یا ذرا فی ہا ماشا کہ اس شرط پر اس میں کاشت کرے گا جو بھی وہ چاہے گا بھائی یاد رکھو زمین جب آپ کرایہ پر لے رہے ہیں فصل کے لیے تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں اس میں کون سی فصل کاشت کروں گا اس کے بغیر ہی آپ نے زمین کرایہ پر لے لی تو یہ عقد صحیح نہیں ہوا کیونکہ اب آگے جھگڑا ہوگا بھائی کیونکہ فصلیں بہت مختلف قسم کی ہیں بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے بھائی تو اب یہ اس قسم کی فصل کاشت کرنے لگے گا اور مالک کیا کہے گا اس کی تو اجازت نہیں تو جھگڑا ہوگا لہٰذا پہلے سے یہ ذکر کیا جائے کہ کون سی فصل کاشت کرنی ہے یا یہ کہہ دے کہ میں اس شرط پر زمین کرائے پر لیتا ہوں کہ میں جو چاہوں گا اس میں کاشت کروں گا تو اب اس صورت میں آخت صحیح ہو گیا اور وہ جو چاہے کاشت کر سکتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یہ مانا والا ایسے قد صحیح نہیں ہوگا سب نیم آ ذرا فی یہاں تک بیان کر دے وہ چیز جو اس میں کاشت کرے گا یقولہ یا یوں کہہ دے آلہ اس شرط پر کہ این ذرافی ہاں ماشا کہ وہ اس میں کاشت کرے گا جو وہ چاہے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے سے زمین لی فصل کاشت کرنے کے لیے اور آپ نے پڑھا ہے مدت معلوم ہونا یہاں ضروری ہے بھائی تو اس نے کہا بھائی مثلا میں پانچ ماہ کے لیے آپ سے یہ زمین کرایہ پر لیتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے میں اس شرط پر کہ میں اس میں جو چاہوں گا کاشت کروں گا ان دونوں کے درمیان عقد ہوا اس نے اس میں کھیت کو تیار کیا اس میں فصل کاش کر دی فصل کاش کی فصل آآ آآ بڑی بڑھتے بڑھتے وقت پورا ہوا بھائی مدت پوری ہو گئی وہ چار یا پانچ مہینے جو بیان ہوئے تھے لیکن فصل ابھی تیار نہیں ہوئی مثلا دھوپ نہیں لگی اس کو بھائی, ابھی کم از کم از دن یا مہینہ اور لگے گا بھائی. اب کیا کریں گے بھائی؟ تو یاد رکھیے اس صورت کے اندر مدت تو پوری ہو گئی لیکن ہم جس نے فصل کاش کی تھی اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی بس اب فصل اخاڑو یہاں سے لے جاؤ بھائی فورن وجہ یہ کہ اس طرح اس کی فصل ضائع ہوتی ہے بےچارے کی تو آپ کو کہا ہے کہ رام فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑا وقت دے دیا جائے گا جب تک کہ فصل تیار نہیں ہو جاتی فصل تیار ہونے تک اس کو کیا کیا جائے گا وقت دے دیا جائے گا تو بھائی فصل کا وقت ہم اس کو دیتے ہیں تو ادھر بےچارے زمین والے کا بھی تو نقصان ہے ایک مہینے تک اس کی زمین مزید دوسرے کے ہاتھ میں رہے گی کہتے ہیں بھائی مفت میں نہیں اس کے پاس رہے گی بلکہ اس سے اجرے مثل لیا جائے گا یعنی اس جیسی زمین کا ایک جتنی مدت مزید دی مثلا ایک ماہ مزید دینی پڑی تو اس مدت کا جو اس جیسی زمین کا جو کرایہ بنتا ہے وہ اس سے لے لیا جائے گا تو دیکھو زمین کے مالک کو جو زائد مدت کی اس کا کرایہ مل گیا اور فصل والے کی فصل بچ گئی بھائی تو دونوں کا دونوں کی رعایت ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی۔ و يجوز ان يستاجر الصاحب لتابني فيها او يغرس فيها نخلا او شجرا۔ صورتہ مسئلہ یہ ایک آدمی دوسرے سے خالی زمین کرایہ پر لیتا ہے کہ میں اس کے اندر عمارت تعمیر کروں گا یا میں اس کے اندر درخت درخت لگاؤں گا بھائی باغ بناؤں گا تو کیا ایسا کر سکتا ہے یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی کر سکتا ہے زمین خالی زمین کرائے پر لینا تاکہ اس میں وہ مستاجر کیا کر لے اپنی بلڈنگ بنا لے اپنی عمارت بنا لے یا درخت لگائے یہ جائز ہے لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے بھائی تو میں نے مثلا آپ سے زمین لی کرایہ پر پانچ سال کے لیے بھائی آدھ ہو گیا اور کس شرط پر لیا کہ میں اس میں کیا بناؤں گا عمارت لگاؤں گا یا درخت لگاؤں گا وہ میں نے بیان کر دیے کہ کیا کروں گا اس میں تو یہ درست ہے لیکن جب مدت پوری ہو گئی پانچ سال پورے ہو گئے تو اب کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی آپ اس نے درخت لگائے تھے یا جس نے بلڈنگ بنائی تھی عمارت بنائی تھی بھائی مدت پوری ہو گئی حقد پورا ہو گیا تو زمین کا مالک اس کو کہے گا لو بھائی میری زمین میرے حوالے کرو اور اپنے درخت اور بلڈنگ یہاں سے لے جاؤ اپنے درخت اور بلڈنگ کیا کرو یہاں سے لے جاؤ بھائی درختوں کو اکھاڑ بلڈنگ کو گراؤ لے جاؤ اس کو یہاں سے میری زمین میرے حوالے کرو سورج ساروں کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی کیونکہ پانچ سال کا آفد ہوا تھا آفد پورا ہو گیا تو کہتے ہیں وہ راہتا ساح کہتے ہیں خالی زمین کو خالی زمین بھائی وہ عجوز ویتہ جیرا ساحتا اور جائز ہے کہ کرایے پر لے کوئی کسی خالی زمین کو لیبنی افیہ تاکہ اس کے اندر کیا کرے بنا ابنی کے کیا معنی ہوتے ہیں عمارت بنانا تاکہ اس میں کوئی عمارت بنائے اور یاغریس افیحا یا اس کے اندر درخت لگائے غارا سا کے معنی ہوتے ہیں درخت لگانا درخت بونا یا اس میں درخت بوئے گا جی یا اس میں بوئے گا نخلن اور شاہجہارن بھائی کیا لگائے گا اس کے اندر کھجور کا درخت اور شاہجرا نقل کھجور کے درخت جو کہتے ہیں شجر عام ہے بھائی کھجور کا درخت یا اور دوسرے درخت لگائے گا اس میں تو یہ جائز ہے مولانا خالی زمین کرائے پر دینا بلڈنگ کے لیے یا باغ لگانے کے لیے اچھا آگے بھائی کیا میں نے مسئلہ ذکر کیا آپ کو کہ جب مدت پوری ہو جائے تو مستاجر کو کیا کہا, کہا جائے گا اپنے درخت لے جاؤ ادھر سے اپنی بلڈنگ لے, لے جاؤ ادھر سے لے جاؤ ادھر سے بھائی کیا وجہ ہے آپ تھوڑا وقت اور اس کو کیوں نہیں دے دیتے فصل کے مسئلے میں تو ہم نے کیا کیا تھا تھوڑا وقت اور دے دیا تھا یہاں آپ تھوڑا وقت بھی نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں وقت پورا ہو گیا اب اسے کیا کہا جائے گا اپنی چیز اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ کہتے ہیں وجہ یہ کہ فصل ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں لگائی جاتی اس نے تو کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کٹنا ہی ہے جبکہ بلڈنگ اور درخت تو کیا ہوتے ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا وہ تو ہمیشہ کے لیے لگائے جاتے ہیں تو یہاں کوئی ہم مزید وقت بھی دے دیں تو کوئی انتہا ہے کہ اس کی کسی وقت پر بھائی نہیں فصل کی تو انتہا تھی کہ ایک مہینے بعد اس نے ہر حال میں پک ہی جانا تھا اس نے کٹنا ہی تھا بھائی لیکن ان درختوں یہ تو سال سال تک لگے رہ سکتے ہیں بھائی بلڈنگ بھی سالہ سال تک رہے گی تو وہاں مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اب اگر اس کو یہاں پر بھی وقت ہم ہاں دیں تو پھر تم زمین کے مالک کا نقصان ہوگا بھائی تو لہذا اسے کہا جائے گا کہ یہ اکھاڑ... اکھاڑو اور لے جاؤ اکھاڑو اور لے جاؤ ہاں لیکن اگر اس بلڈنگ کے اکھاڑنے سے گرانے سے اور درختوں کے اکھاڑنے سے اس کی زمین کو نقصان ہوتا ہے تو اب زمین کے مالک کو اختیار ہے وہ کہہ سکتا ہے مستر کو نہیں بھائی بلڈنگ میں تمہیں نہیں اکھاڑنے دوں گا بھائی کیونکہ میری زمین کو نقصان پہنچے گا یا درخت نہیں اکھاڑو گے لے کے جاؤ گے اس سے کیا ہوگا میری زمین کو نقصان پہنچے گا ہاں ان کے پیسے میرے سے لو اور چلے جاؤ یہ تمہیں یہاں سے اکھاڑ کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا پھر پوری بلڈنگ کے پیسے وہ نہیں دے گا پورے عمارت کے بلکہ ملبے کے پیسے دے گا کس کے پیسے دے گا یا اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے گا بھئی ملبے کے پیسے کیوں بلڈنگ تو تیار کھڑی ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ مدت اجارہ پوری ہو چکی تھی اور اگر زمین کو نقصان نہ ہوتا تو ہم اس کو کیا حکم دیتے بلڈنگ کھاڑ کر لے جاؤ درخت کھاڑ کر لے جاؤ تو کیا وہ سالم بلڈنگ یہاں سے لے کر جاتا یا ملبا لے کر جاتا ملبا لے کر جاتا تو اب ہم ملبے ہی کی تو اس کو قیمت دیں گے بھئی. اگر وہ لے جانا بھی چاہتا تو کیا لے کر جاتا ملبا اور اس وقت زمین کو نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو لے جانے ہی نہیں دے رہے تو معلوم ہوا ہم نے صرف اس کا ملبہ روکا ہے ملبا تو لہذا کیا کس کے پیسے ملیں گے اسے ملبے کے پیسے ملیں گے اور یا پھر وہ کیا کرتا اگر درخت لے کر جاتا تو اسی طرح لے کر جاتا یا اکھاڑ کر لے کر جاتا بھائی اکھاڑ تو ہم بھی اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے لگائیں گے گری ہوئی بلڈنگ کے پیسے اس کو دیں گے تیار بلڈنگ کے نہیں دیں گے تو لہذا بھائی معلوم ہوا کہ مدت جب پوری ہو جائے تو بلڈنگ والے کو کہا جائے گا بلڈنگ اور درخت اکھاڑ کر لے جاؤ ایک صورت تو یہ ہو گئی لیکن اگر زمین کو نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت کے اندر اب اس اختیار زمین کے مالک کا ہوگا وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے ملبے کے پیسے دے کر یعنی اکھڑی ہوئی بلڈنگ کے پیسے دے کر اور اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے کر زمین وہ بلڈنگ اور درخت اس سے لے لے تو اختیار کس کا ہوا زمین کے مالک کا لیکن اگر زمین کو کوئی نقصان نہیں تو پھر اس مستر کو اختیار ہے وہ چاہے تو زمین پر بلڈنگ کو رہنے دے درختوں کو رہنے دے اور زمین وال زمین کے مالک سے ان کے پیسے لے لے مسن گئی آپ نے میری زمین کے اندر کیا بنائی بلڈنگ بنائی یا آپ نے اس میں کوئی درخت لگائے بھائی اب وقت پورا ہو گیا اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کیا کریں اس بلڈنگ اور درختوں کو اکھاڑ کر لے جائیں اور آپ کے اس اکھاڑنے کی وجہ سے اگر میری زمین کو نقصان ہوتا ہے پھر تو مالک کا اختیار ہے وہ اکھاڑنے نہیں دے گا لیکن اگر اخ... اخ... نقصان نہیں ہوتا پھر پھر بھی میں مثلا آپ سے کہتا ہوں بھائی اب بلڈنگ بنی ہوئی ہے کیوں گرا گرا آپ لے کر جائیں گے آپ کے ہاتھ بھی ملبہ آئے گا آپ کیوں کریں ملبے کی قیمت مجھ سے یہیں وصول کر لیں اکھڑے ہوئے درخت آپ کے ہاتھ آئیں گے آپ اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت میرے سے وصول کر لیں اور یہ بلڈنگ اور دخت میری زمین میں رہنے دیں میرے کام آ جائیں گے بھائی میں نے کہا بھائی زمین کے مالک نے کہا تو کہتے ہیں اب اس مستاجر کا اختیار ہے وہ چاہے تو چھوڑ دے پیسے ان کے لے لے اکھڑے ہوں کے اور چاہے تو نہ چھوڑے لے جائے یہ وہ صورت ہے جب, زمین کو نقصان, جب نقصان نہیں ہے تو کس کا اختیار ہے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے میں مستاجر کا وہ کرایہ پر لینے والے کا صورت سمجھ میں آ گئی اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں آپس میں باہمی طور پر رضامند ہوتے ہیں وہ زمین والا بلڈنگ کو رہنے دیتا ہے اور وہ بلڈنگ والا اپنی بلڈنگ کو اکھاڑ کر نہیں لے جاتا بھائی دون چلو بلڈنگ یہیں رہنے دو بلڈنگ میری رہے گی زمین تمہاری رہے گی دونوں اس سے نفع اٹھائیں گے تو یہ بھی جائز ہے مولانا سمجھ میں ہے آفد ختم ہو چکا بلڈنگ اور درخت نہیں اکھاڑ کر لے کر جاتا آپس کی رضامندی سے تو بلڈنگ کس ہے اس مستر کی اور زمین کس کی ہے زمین کے مالک کی اور دونوں مل کر کیا کر لیں اس سے نفع اٹھائیں یہ بھی جائز ہے صورتیں سمجھ میں آ گئیں فیزن قزت مدت الجارتی جب پوری ہو جائے جب گزر جائے مدت اجارہ کی لازم ہو تو مستاجر پر لازم ہے بنا اول غرصا کہ وہ اکھاڑ لے قلع اقلاء کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا تو اس مستاجر پر لازم ہے اَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ اُخَارْ لِي عمارت کو وَالْغَرْصَ غرص کہتے ہیں وہ جو درخت لگائے گئے تھے وہ درخت بھئی وہ اُخار لے عمارت کو اور ان لگائے ہوئے درختوں کو وَيُسَلِّمَهَا فَارِغَتًا اور اسے سپرد کر دے ہا زمین راجہ ہے زمین کو بھئی عرض کو صاحب يا صاحب او فارغ حوالے کر دے وہ خالی زمین وہ زمین و يسلمها حوالے کر دے وہ زمین فارغتن خالی کر کے الا يختار صاحب الارض الا يختار صاحب الارض ان يغرم له قيمتا ذلك مقلوعا ويتملكوه مگر یہ کہ پسند کرے مگر یہ کہ اختیار کرے پسند کرے زمین والا یعنی زمین کا مالک یغرم الحو غریما یکرموں کے معنی ہوتے ہیں زمان دینا زمان دینا بھائی ادا کرنا مگر یہ کہ زمین والا اسے زمان ادا کر دے اسے زمان دے دے کیا زمان دے دے قیمت زالی کا اس کی قیمت بھائی ان درختوں کی اور بلڈنگ کی کیا کرے درخ... قیمت دے دے مخلو اس حال میں کہ وہ کیا ہوں اکھڑے اکھڑی ہوئی بلڈنگ کی قیمت دے گا بھائی اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے گا بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ اس نے بھی تو اکھاڑ کر ہی لے کر جانے تھے تو وہ بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا تو اکھڑے ہوئے ان کے اس حال میں کہ وہ اکھڑے ہوئے ہو تو وہ ان کی قیمت دے دے وہ کا ہو اور اس کا مالک بن جائے ان کی قیمت دے دے گا اس اکھڑی ہوئی کے قیمت دے دے گا اور اس بلڈنگ کا مالک بن جائے گا یا اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے, دے دے گا اور ان لگے ہوئے درختوں کا مالک بن جائے گا یہ کہ کب ہے اگر زمین والا پسند کرے لیکن میں نے تفصیل بتلا دی یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب کہ زمین کو نقصان پہنچتا ہو تو اب زمین والے کا اختیار ہے وہ چاہے تو کیا کرے پیسے دے کر ان چیزوں کا مالک ہو لیکن اگر زمین کو نقصان نہیں پہنچتا پھر اختیار کس کا ہے پھر اس مستاجر کا اختیار ہے پھر زمین والے کی مرضی نہیں چلے گی آؤ یا رضا یا وہ زمین والا راضی ہو جاتا ہے بتر کی ہی اللہ حالی ہی کہ ان کو اس کو کیا کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس کی حالت پر یعنی یہ بلڈنگ یا یہ درخت لگے رہیں فیقون البینا لہٰذا وَالْأَرْضُ افضل تو اس صورت میں بلڈنگ اس کی ہوگی اور زمین اس کی ہو جائے گی اور پھر دونوں سے نفع اٹھائے بھائی وہ تیجار رکو بلحمل اور جائز ہے کرائے پر لینا جانوروں کو لر سواری کے لیے والحملی اور بوجھ لادنے کے لیے یعنی باربرداری جس کو کہتے ہیں باربرداری تو جائز ہے کرایے پر لینا جانوروں کو لر والحملی سواری کے لیے اور باربرداری کے لیے فعین اصل قرقوب یہاں ایک بات یاد رکھیے ضابطہ بھائی کہ یہ جو عین مستر ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے ہاتھ میں آپ میرے سے گاڑی کرایہ پر لے کر گئے بھائی گاڑی کرایہ پر لے گئے تو میں ہوا موجر آپ کون ہوئے مستاجر اور یہ گاڑی کیا ہوئی مستاجر جس کو کرایہ پر لیا گیا ہے یہ گاڑی کیا ہوئی یاد رکھیے یہ جو مستاجر ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے ہاتھ میں تو یہ گاڑی اب کے قبضے میں میں نے دے دی ایک دن کے لیے تو یہ اب آپ کے پاس امانت ہے اور امانت کا کیا حکم ہے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو زمان آتا ہے یا زمان نہیں آتا زمان نہیں آتا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو اب لہذا آپ گاڑی آپ کے پاس حالات ہو گئی تو آپ پر زمان نہیں لیکن شرط یہ کہ آپ نے تعدی نہ کی ہو زیادتی نہ کی ہو اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو پھر آپ پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا بھائی معلوم ہوا آج کل جو عقد کرتے ہیں کرایے پر گاڑیاں لیتے ہیں اور اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ یا نقصان ہوا تو کیا کرو گے زمان دوگے نقصان پورا کروگے یہ شرط باطل ہے اور شرط با جب بے میں شرط فاسد لگاؤ تو بے کیا ہو جاتی ہے فاسد تو اجارہ بھی بے کی طرح ہے جس میں بھی شرط فاسد لگاؤ تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ اجارہ معلوم آج کل اکثر اجارے جو ہو رہے ہیں فاسد ہیں بھائی اچھا بھائی تو میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ عین مستاجرہ جو ہے یہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے پاس اور اگر یہ ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو اس صورت میں زمان نہیں لیکن اگر تعدی کی اور ہلاک ہوئی تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا جیسے امانت کے اندر بھی پھر زمان آ جاتا ہے جب انسان کیا کرے اس میں تعدی کرے بھائی تعدی کرے تو مثلا ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی جانور سواری کے لیے لیا کہ گھوڑا آپ نے سواری کے لیے لیا کہ میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں یہاں سے مطلب دو میل دور بستی تک اس پر جانا ہے بھئی. تو یہ عقد ٹھیک ہے لیکن اب یاد رکھیے آپ ہی کو سوار ہونے کی اجازت ہے کیونکہ آپ نے اپنا ذکر کیا تھا بھائی کسی اور کے لیے اس پر سوار ہونا جائز نہیں ہے بھائی اور اگر آپ کسی اور کو سوار کرواتے ہیں تو یہ آپ نے تعدی کی لہذا اب اگر وہ جانور ہلاک ہوا تو اس صورت میں آپ پر زمان بھی آئے گا بھائی کیونکہ آپ نے تعدی کی ہے صورت سمجھ میں آ کیونکہ سواری کرنے والے مختلف ہوتے ہیں بعض کو سواری کا طریقہ آتا ہے جانور کو نقصان نہیں پہنچتا بعض کو سواری کا طریقہ نہیں آتا تو اس سے جانور کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح اسی طرح یاد رکھیے اب آپ حکم لگا دیں گے وہ چیزیں جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہاں پر کوئی دوسرا بھی استعمال کر لے گا تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پر استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس چیز پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا لیکن وہ چیزیں جہاں استعمال کرنے والا بدلتا ہے تو چیز پر بھی اثر پڑتا ہے وہاں پر دوسرے کو جس کو ذکر کیا اسی کو استعمال کی اجازت ہوگی دوسرے کو استعمال کی اجازت دیکھو جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی سواری بھائی سواری کے اندر آپ سوار ہوتے ہیں آپ کا سوار ہونا مختلف ایک دوسرا شخص سوار ہوتا ہے اس کا سوار ہونا آپ کو ہو سکتا ہے سواری آتی ہے آپ کس جانور پر بیٹھیں گی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا بھائی لیکن اگر آپ دوسرے شخص کو بٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو سواری نہ آتی ہو تو اس سے کیا ہو جانور کو نقصان ہو تو لہذا یہاں پر دیکھو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے چیز مختلف ہوتی ہے اس پہ مختلف اثر پڑتا ہے تو یہاں اب جس کا ذکر کیا ہے وہی وہ سوار ہو سکتا ہے وہی وہ استعمال کر سکتا ہے کوئی اور استعمال تو اب آپ نے اپنا ذکر کیا تھا تو اب آپ ہی اس گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں اگر آپ کے علاوہ کوئی اور سوار ہوتا ہے اور گھوڑا ہلاک ہوا تو اس صورت میں آپ پر کیا آئے گا زمانہ آئے گا اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے بھائی ایک آدمی نے دوسرے سے کرائے پر کپڑے لیے بھائی کپڑے لیے پہننے کے लिए اجرت پر کہ میں ان کو پہنوں گا تو اب وہ خود پہنے تو اس तो میں تو اس پر زمان نہیں کیونکہ امانت ہے جب تک करता نہیں کرتا زمان نہیں لیکن اب آپ مجھے بتائیے اگر وہ کسی اور کو وہ کپڑے پہناتا ہے تو اس سورت میں زمان آئے گا یا نہیں آئے گا زمان آئے گا اس لیے کہ کپڑے پہننے والے مختلف ہوتے ہیں کوئی کیا کرتا ہے احتیاط سے استعمال کرتا ہے کوئی احتیاط سے استعمال نہیں کرتا بھائی تو لہذا اس صورت میں بھی زمان آئے گا اسی طرح مثلا بھائی آپ نے گھر کرائے پر لیا گھر کرائے پر لیا اب اس میں آپ بھی رہائش رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو کسی اور کی بھی رہائش رکھوا سکتے ہیں مطلب خود نہیں ٹھہرتے بلکہ کس کو ٹھہرا دیتے ہیں کسی اور زید کو مثلاً ٹھہرا دیا تو یاد رکھیے اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بھائی کیوں نہیں زمان آئے گا کیونکہ یہاں استعمال والا بدل بھی جائے تو عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جو چیز بدلتی ہے استعمال کرنے والے کے بدل سے بدلنے سے وہاں پر جس کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اور جہاں جو چیز بدلتی ہے جو چیز نہیں بدلتی وہاں پر استعمال کرنے والا بدل بھی جائے تو زمان نہیں آئے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ ایک تو یہ صورت تھی کہ مثلا آپ نے اپنی اجازت لی کہ میں اس پر سواری کروں گا یا میں یہ کپڑے پہنوں گا تو آپ ہی پہن سکتے ہیں کوئی اور نہیں پہن سکتے ایک یہ ہے کہ مطلق رکھا بھائی اس نے آپ کو گھوڑا دیا کہ جو بھی اس پر چاہے سواری کر لے یا کپڑے دیے کہ جو بھی ان کو چاہے پہن لے اس مدت کے اندر تو اب مطلق ہے مانا اب زمان نہیں آئے گا چاہے آپ پہن لیں چاہے زید پہن لے سورج سمجھ میں آگے? آ گئے ہاں لیکن ایک کر سکتا ہے اس نے ایک کی اجازت دی ہے اگر آپ نے پہننا شروع کر دیے تو اب آپ ہی پہن سکتے ہیں اب زید کو نہیں پہنا سکتے یا زید کو پہنا دیے تو اب آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس نے ایک کی اجازت دی تھی بھائی اسی طرح سواری کے لیے جانور دیا ہے اگر اس نے ایک کی اجازت دی ہے تو اب بس آپ سوار ہو گئے تو اب آپ ہی سوار ہو سکتے ہیں زید سوار نہیں ہو سکتا اور مثلا اس نے تو یہ کہہ کر جانور دیا تھا کہ جو مرضی اس پر کیا کر لے سواری کر لے سمجھ میں آئی بات بھائی تو اس صورت میں اب آپ نے زید کو پہلے سوار کروا دیا تو اب زید ہی سوار ہو سکتا ہے اس پر آپ سوار نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں وہ دوا بل رخو بی اور جائز ہے کرائے پر لینا جانوروں کو سواری کے لیے ولحام اور بوجھ لادنے کے لیے فین اصل رخوب جاو عیور کی بہا منشا پس اگر مطلق رکھا سواری کو مطلق رکھنے کا کیا معنی ہے یعنی یہ کہا کہ جو چاہے اس پر سوار ہو جائے یہ مانا ہے مطلق رکھا سواری کو جاز لہو تو جائز ہے اس مستاجر کے لیے ایئور کی بہا کہ وہ اس پر سوار کروائے من شا جے چاہے وہ کزالی کا نستا سی اور اسی طرح ہے اگر اس نے کرایے پر لیا کوئی کپڑا پہننے کے لیے یعنی اگر اپنا ذکر کیا ہے تو خود ہی پہن سکتا ہے اگر متلک رکھا ہے تو پھر اس صورت میں جسے بھی چاہے پہنا سکتا ہے لیکن جس نے ایک دفعہ پہن لیا پھر کوئی دوسرا اس کو پہنا نہیں جی سکتا وہ جی, جی, جی اور اسی طرح ہے اگر کپڑا اس نے لیا کرائے پر پہننے کے لیے وہ اطلاقہ اور مطلق رکھا تو پھر جس کو چاہے پہنا سکتا ہے فَإن قَالَ لَهُ اگر کہا مستاجر نے بئی مجر سے کہ میں گھوڑا تم سے کرائے پر لیتا ہوں اعلیٰ شرط کے لیے اس شرط پر ائیر کہا این کہ اس پر کون سوار ہوگا فلا سوار ہوگا ذکر کر دیا اس کو یہ اس کپڑے کو فلا آدمی پہنے گا بہا غیر رہو اور نظام سوار کیا اس پر اس کے علاوہ کسی اور کو یا کسی اور کو وہ کپڑا پہنایا کا ناظامن تو یہ مستر کیا ہوگا ضامن ہوگا ان آپ دابت اور تلیفت سعبو اگر ہلاک ہوا وہ جانور یا تلف ہوا برباد ہوا وہ کپڑا بھائی اگر وہ جانور یا وہ کپڑا ہلاک ہوا برباد ہوا تو اس صورت میں اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھائی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو سوار کرواتے ہی فوراً اس پر کیا آ جائے گا زمان ہاں اگر نقصان ہوا تو زمان آئے گا لیکن اگر خود ہی سوار ہے تو پھر نقصان بھی ہو جائے بشرطے کی تازی نہ کی ہو تو زمان نہیں وہ کزالی کا کل نمایافل مستعمل اور اسی طرح ہے ہر وہ چیز جو بدلتی ہے مختلف ہوتی ہے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے یعنی اس میں بھی یہی حکم لگا دیں گے زمان آ جائے گا اگر ذکر ایک کا کیا اور استعمال دوسرے نے کی اور پھر نقصان پہنچا اس چیز کو فعمل جو غیر منقولی چیز جو ہے یعنی جائیداد وغیرہ ہے زمین ہے باغ ہے تو اسی طرح اور باقی جو جائیداد ہے یا غیر منقولی چیزیں ہیں وہ ماں لائق تلے کو اختلاف اور وہ چیزیں جو بدلتی نہیں ہیں استعمال کرنے والے کے بدلنے سے یہ جو ہےکنا واحد بِعَيْنِهِ اگر شرط لگا دی کسی ایک معین کی رہائش کی کہ یہ اس مکان میں ٹھہرے گا غیر تو اس مستاجر کے لیے جائز ہے کہ وہ ٹھہرائے اس میں کسی اور کو اپنے لیے لی کہ میں اس گھر میں رہوں گا اپنے بجائے کسی اور کو وہاں ٹھہرا دیا تو اس صورت میں بھی زمان اس پر نہیں آئے گا اگر کوئی نقصان ہوا بھائی کیونکہ جب بشر تھے کہ جب تک تعدی نہ کرے وہ ان سب نا قدرتی بھائی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک جانور کرایہ پر لیا بھائی یاد رکھنا جانور بیان ہو رہا ہے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں آج کل گاڑی وغیرہ جو چیز بھی لے گا اس طرح اس سب کا یہی حکم ہے بھائی ہر جگہ یہ مسئلے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو صورت بنتی تھی وہ ذکر کرتے ہیں آپ ان پر خود قیاس کر سکتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے ایک آدمی نے ایک جانور کرایے پر لیا اور بتلایا کہ میں اس پر کیا لے کر جاؤں گا نو جنس بیان کر دی بھائی نو کہ مثلا میں گندم لے کر جاؤں گا اس پر اور مقدار بھی ذکر کر دی کتنی خفیس گندم لے کر جاؤں گا مثلا پانچ یا دس دس خفیس گندم میں اس پر لے کر جاؤں گا یہاں سے لے کر وہ جو دو میل کے پاس پر بستی ہے وہاں تک تو اب اس صورت کے اندر کیا اس کے لیے گندم ہی لے جانا جائز ہے یا کچھ اور بھی لے جا سکتا ہے اس پر کہتے ہیں نہیں اس نے بوجھ ذکر کر دیا تو اس جیسی کوئی بھی چیز اتنے وزن کی لے جا سکتا ہے مثلا گندم کے بجائے کیا لے جاتا ہے چاول لے جاتا ہے کوئی دال وغیرہ لے جاتا ہے بھائی یا جو لے جاتا ہے تو یہ سب اس کے لیے جائز ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جانور کو جانور کے لیے بیان کی ہوئی چیز سے زیادہ نقصان دے ہو مطلب جانور کو جتنی تکلیف گندم سے ہوتی تھی اس کو اتنی ہی تکلیف اس چیز سے ہو یا اس سے کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لہٰذ ایک آدمی نے دوسرے سے جانور کرایہ پر لیا کہ میں اس پر پانچ من روئی لے کر جاؤں گا بھائی دو میل کے فاصلے پر پانچ من آپ پانچ من روئی تو لے جا سکتا ہے یہ اس سے بھی جو یا اس کے برابر جو ذرا دینے والی چیز ہے اس سے زیادہ ضرور دینے والی اتنی ہی چیز نہیں لے جا سکتا مثلا پانچ من لوہا بھی نہیں لے جا سکتا اس پر کیونکہ لوہا نقصان دہ ہے کیسے نقصان دہ ہے بھائی دیکھو روئی تو پورے جانور پر پھیلی ہوئی ہے جبکہ لوہا تو کیا ہوگا دو چار پانچ بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے وہ تو ایک ہی جگہ پہ سارا وزن پڑے گا جانور پر تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا زیادہ تکلیف ہوگی بھائی لہذا جب بھی کوئی آپ نو بیان کر دیں اور مقدار بیان کر دیں کہ یہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں تو اس جیسی کوئی بھی چیز جو نقصان میں اس کے برابر یا اس سے کم ہو آپ لے جا سکتے ہیں لیکن اس سے جو زیادہ نقصان والی ہے وہ وزن میں چاہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی وہ ان سما نع قدر یح میلو والد دعبتی اور اگر بیان کر دیا یا ذکر کر دیا نع کو بھی اور وہ ایسی مقدار کو بھی یح ملو والدی جو وہ لادے گا رکھے گا دابا پر مثل و مثال کے طور پر این یوں کہتا ہے خم سطح فیصد قیمت ان کے گندم کے پانچ کفیز میں لے کر جاؤں گا گندم کے برابر ہے فِي نقصان میں جانور کے لیے او اقلو یا یعنی اس سے कام कام ہو کام ہو گئی کم میں تو اس کا نفا ہے اس کی اجازت ہے جیسے کہ جو ہے اور تل ہے تل بھائی سم سم تل تل کو کہتے ہیں بھائی ولحص میلا ما ہوا ازہ اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پر وہ لاد دے وہ چیز جو کہ زیادہ نقصان دہ ہے گندم سے کل مل ہی جیسے کہ نمک ہے مالانا نمک بھائی سمجھ میں آیا تو یہ بھی زیادہ وزن ہے اس کا ایک جگہ پر زیادہ پڑتا ہے بھائی و اسی طرح کیا ہے لوہا ہے بھائی ور رسات یا رساس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں رفا سیسا یا اسی طرح رانگ ایک دھات ہے مالانا یہ لوہے پیتل کی طرح کی ایک دھات ہے رانگ اس کو کہتے ہیں وہ وہ نہیں لاد سکتا فہستہ جرا لا لا خطن سماح بس اگر کرائے پر لیا کوئی جانور تاکہ لاد اس کے اوپر کپاس اتنی روی سما ہو جو اس نے ذکر کر دی فلح صلاح میلا مسل وز نہیں حدید اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر بوجھ لادے اسی کے وزن کے برابر لوہے کا بھئی اسی کے وزن کے برابر لوہا نہیں لے جا سکتا بھائی وجہ سمجھ میں آگئی کہ وہ چیز تو پھیلی ہوئی ہے لوہا تو ایک جگہ پر ہوگا وہ تو ایک دو بڑے ٹکڑے ہوں گے یا تین ہوں گے وہ جانور کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَإِنَّ اسْتَأْجَرَ آلِيَارَ كَبَحَّ فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ فَاعْتَبَدَّ مِنْ نِّسْفِ قِيمَتِهَا إِنْ قَانَتِ الدَّابَّةُ سورتیں مصلائیے آپ نے ایک آدمی سے کوئی جانور کرایے پر لیا بھائی کیا کیا جانور کرایے پر لیا کہ میں اس پر سوار ہو کر وہ دو میل کے فاصلے پر جو بستی ہے اس تک جانا چاہتا ہوں اس نے جانور آپ کو کرایہ پر دے دیا آپ خود بھی سوار ہوئے اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی سوار کر لیا اب راستے میں وہ جانور ہلاک ہوا بھائی ٹانگ ٹوٹ گئی تو زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں بھائی تعدی کی ہے آپ نے آپ نے اپنی اجازت لی تھی ایک آدمی اور سوار کیا ہے اب آپ زمان آئے گا کتنا زمان آئے گا کیا پورے جانور کی قیمت دینا پڑے گی کہتے ہیں نہیں پورے جانور کی نہیں آپ کتنے آدمی سوار ہوئے دو ایک کی اجازت تھی ایک کی اجازت تو معلوم ہوا تعدی نصف کے برابر ہے تو آپ گھوڑے کی قیمت لگائیں گے مثلا گھوڑا ہے پچاس ہزار کا تو نصف کی تو اجازت تھی نصف میں کیا ہو گئی تعدی ہوئی تو لہذا کتنا زمان آئے گا 25,000 دوسری صورت بناو بھئی گھوڑا ہے 60,000 کا پچیس ہزار آدھا لی خود بھی سوار ہوئے اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو بھی سوار کر لیا اور گھوڑا بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے تین آدمی بھی اس پر سوار ہو جائیں کوئی پتہ ہی اسے نہیں چلتا اب آپ اس پر چل پڑے راستے میں گھوڑے کا پاؤں ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اب آپ پر زمان آئے گا کیونکہ آپ نے کیا کی ہے تعدی لیکن کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں دیکھو آدمی کتنے ہیں کتنی تعدی ہوئی تین آدمی ہیں اجازت کتنے کی تھی ایک کی تھی اور دو کیا ہیں زائد تو گھوڑے کی قیمت کے تین حصے کر دو ایک میں تو تعدی نہیں دو میں تعدی ہے تو دو کا زمان آئے گا گھوڑا ہے ساٹھ ہزار کا کتنے حصے کرو تین حصے ایک حصہ کتنے کا ہوا بیس ہزار تو ایک حصے کی تو اجازت تھی دو حصوں میں تازتی ہوئی اس کی اجازت تو کتنا زمان آئے گا چالیس ہزار اور یہ بھی یاد رکھئے اس صورت میں اجرت یعنی کرایہ بھی دینا پڑے گا ورنہ یہ ذابطہ ہے کہ اجرت یعنی زمان کے ساتھ اجرت کبھی نہیں آیا کرتی جب زمان آتا ہے تو کرایہ نہیں لیکن یہاں پر کرایہ بھی آئے گا اور زمان بھی آئے گا دونوں چیزیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تیسری سورت بناؤ مالا نام گھوڑا ساٹھ ہزار کا ہے آپ نے اپنی اجازت لیے خود بھی سوار ہوئے اپنے ساتھ تین آدمی اور بھی سوار کر لیے بھائی اور گھوڑا بھی بڑا مضبوط قسم کا ہے بھائی چار آدمی بھی سوار ہو جائیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی اب گھوڑا راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی بھائی گھوڑا ضائع ہو گیا اب زمان آئے گا بھائی کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں آپ نے چار آدمی آپ سوار ہوئے ایک کی اجازت تھی تین کی اجازت نہیں تو کل چار آدمی ہے تو گھوڑے کی قیمت کو چار سے تقسیم کریں بھائی چار حصے بنائے اس کے تو ساٹھ ہے ایک حصہ کتنے کا بنے گا پندرہ ہزار کا تو پندرہ پندرہ ہزار کے چار حصے ہو گئے ایک کی اجازت تھی اس کا زمان نہیں اور باقی تین یعنی کتنے ہزار پینتالیس ہزار زمان آئے گا کیونکہ اتنی تعداد کی ہے سورت سمجھ میں آ گئی بھائی لیکن یہ یاد رکھنا یہ وہ سورتیں ذکر ہو رہی ہیں جب گھوڑے میں اتنی طاقت بھی تھی اگر اس میں طاقت ہی نہیں تھی اتنی پھر آپ دو بیٹھ گئے اس پر یا تین بیٹھ گئے تو اب پوری قیمت دینا پڑے گی پہلے میں نے جو صورتیں ذکر کی ہیں وہ کب تھیں جبکہ گھوڑا کے طاقت تھی گھوڑے کو پتہ ہی نہیں بھائی تو تاسی ہوئی تو لیکن اگر گھوڑے میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کمزور سا گھوڑا ہے آپ بھی سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ایک دو آدمی بھی سوار کر دیے بھئی اس میں تو پہلے بے چار میں جان نہیں تھی تو یہ تو گویا آپ نے خود اس کو وہ ہلاک ہوا نہیں بلکہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے ہلاک کیا ہے اور جب ہلاک کیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ تقسیم وغیرہ نہیں کریں گے کہ اتنی تعلیم پوری قیمت گھوڑے کی دینا پڑے گی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ مانا جا رہا اور اگر کسی نے جانور کرایے پر لیا لیا رکھا بہا تاکہ اس پر سواری کرے فردفا اردا ار ارداف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سوار کروانا بھائی بھائی دیکھو آپ گھوڑے پر سوار ہیں آپ آگے بیٹھے اور جو پچھلا سوار ہے یہ ردیف کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ردیف, ردیف کہلاتا ہے تو اپنے ساتھ ہی پیچھے کسی کو سوار کر لینا بھائی جانور پر یہ ارداف کہلاتا ہے فر فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرًا تو اس نے اپنے پیچھے سوار کر لیا ایک اور آدمی کو فَعَطِبَتْ تو گھوڑا کیا ہوا ہلاک ہوا عَطِبَعِ عَطَبُو کے مانے ہلاک ہونا تو گھوڑا حلاق جانور ہلاک ہوا زَمِنَ النِّسْفَ قِيمَتِهَا تو اس صورت میں زامن ہوگا <ambiente> نصر <احمر> <سؤال> جی <دیو> قیمت کا کیونکہ دو آدمی سوار ہیں ایک کی اجازت تھی ایک کی اجازت <سؤال> جی نہیں بھائی تو قیمت کو دو حصے کر لیں گے ایک کا زمان نہیں اور ایک کا زمان آئے گا بھائی انکانتی دعوت و تیک ہوما یہ کس وقت ہے اگر وہ جانور تو توتیق ہوما ان دونوں کی طاقت رکھتا ہو ان دونوں کو اٹھانے کی ولا یو تبروبلی صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ یہ میں آپ نے ایک جانور کرایہ پر لیا اور جانور کرایہ پر لیا اور خود اپنی سوار ہونے کی بات کی تھی آپ بھی بیٹھے اور اپنے ساتھ ایک موٹے سے ساتھی کو بھی بٹھا لیا آپ کا وزن ہے مثلا ساٹھ کلو اس کا وزن ہے ایک سو بیس کلو بھائی اب آپ دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کو لے کر چلے راستے میں گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب جب مالک نے دیکھا اچھا تم نے اپنے ساتھ اتنا موٹا آدمی بٹھایا تھا اس نے کہا لاؤ بھائی زمان دو زمان دو گھوڑے کی قیمت تھی ساٹھ ہزار آپ تھے دو آدمی تو گھوڑے کی قیمت کے دو حصے کیے ایک حصے کی اجازت تھی دوسرے کی اجازت آپ نے تیس ہزار روپے اسی وقت بھائی اس کے حوالے کیے گھوڑے کا مالک کہتا ہے نہیں نہیں تیس ہزار کہاں سے زمان دیتے ہو اتنا موٹا آدمی اپنے ساتھ بٹھایا تھا تم سے دگنا وزن ہے اس کا کتنا ہے دگنا وزن ہے تو یہ کتنے کے برابر ہوا دو کے برابر ہوا لہذا قیمت کے تین حصے کرو ایک کی اجازت تھی دو کی اجازت لہذا دو کا زمان آئے گا بھائی تو ساٹھ کے تین حصے کرو کتنے بنے بیس بیس ہزار کا ایک حصے بیس کی اجازت ہے چالیس کی اجازت نہیں تیس اب زمان نہ دو مجھے کتنا دو چالیس ہزار دو بھائی چالیس ہزار آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے قدوری شاید نہیں پڑھی بھائی قدوری میں صاحب قدوری نے ہمیں کیا بتلایا تھا وزن کا کوئی اعتبار نہیں کرنا بلکہ کس چیز کا اعتبار کرنا ہے افراد کا اعتبار کرنا ہے اور ہم دو افراد ہیں ایک کی اجازت تھی ایک کی اجازت نہیں لہذا نصف زمانہ آئے گا صورت سورج سمجھ میں آ یہ معنی ہے ولا یوتابرو سکھ اور اعتبار نہیں کیا جائے گا وزن کے ساتھ وزن کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن اس میں بھی یاد رکھنا وہ قید ملبوز ہے کہ گھوڑے میں دونوں کو اٹھانے کی طاقت ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی ایسا نہ ہو آپ دونوں اس موٹے کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑا وہیں پر لیٹ گیا اور روح پرواز کر گئی بھائی تو یہ تو احلط ہے نا اس صورت میں پورا زمانہ آئے گا بھائی کیا وجہ ہے وزن کا کیوں نہیں اعتبار کرتے وجہ یہ بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ جانور پر جو سواری ہے اس میں بعض اوقات ایک ہلکا پھلکا آدمی ہوتا ہے لیکن اس سے سواری چونکہ نہیں آتی تو جانور کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور بعض اوقات موٹا تازہ آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو سواری آتی ہے وہ ایسے طریقے سے سوار ہوتا ہے جانور پر کہ جانور کو پتا ہی نہیں چلتا بھائی تو لہذا وزن کو نہیں دیکھا جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آگئی؟ اچھا یہ تو صورت تھی سواری کے لیے ایک جانور کو لیا ہے اور پھر اپنے ساتھ اور آدمیوں کو سوار کر لیا اب صورت ہے آپ نے بوجھ لادنے کے لیے بھائی بار برداری کے لیے کوئی جانور لیا اور ذکر کیا تھا کہ میں اس پر مثلا پانچ کفیس گندم کے لے کر جاؤں گا دو میل کے فاصلے پر جو بستی ہے وہاں تک بھائی اب آپ نے پانچ کفیز گندم کے بجائے اس پر دس کفیز لاد دی کتنے لاد دیے دس کفیز کہتے ہیں اگر بوجھ لادنے کی بات کے لیے لیا ہے تو اب جتنا وزن زیادہ ہوگا اسی کے بقدر زمان آئے گا جتنا بوجھ زیادہ ہے. ہے اب بوجھ دیکھا جائے گا لیکن جب سوار ہو تو سواروں میں بوجھ کو جی. نہیں لیکن اگر وزن بوجھ لادنے کے لیے لیا ہے تو اب وزن کے دیکھا جائے گا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ زمان ہوتا چلا جائے گا بھائی تو اب کتنے کی اجازت تھی پانچ کی اور کتنے کی اجازت نہیں تھی پانچ کی اجازت نہیں تھی مثلا آپ نے دس کا فیس لا دے ہیں تو پانچ پانچ برابر ہیں لہذا قیمت کے دو حصے کرو گھوڑے کی قیمت کے اور ایک کا زمان آئے گا ایک کا زمان نہیں آئے گا بھائی سورت سمجھ میں آ گئے اسی طرح بھائی آپ نے پانچ کفیز کی بات کی تھی لیکن آپ نے پندرہ کفیس لاد دیے اور گھوڑے میں بھی طاقت ہے اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں تھی تو پورے کے زمانے تو گھوڑے میں بھی طاقت ہے تو اب دیکھیے اب گھوڑا ہلاک ہوا تو اب کتنے کی اجازت پانچ اور زائد کتنا ہے دس تو پانچ پا... کل ہوا پندرہ تو تین حصے بنا قیمت کے ایک کی اجازت تھی دو کی اجازت نہیں हुँ تو اسی کے بخد مان آ جائے گا جا رہا اور اگر کسی نے کوئی جانور کرائے پر لیا لیا میلا الہ من تھی تاکہ وہ اس پر بوجھ لادے گا ایک مقدار خاص مقدار کس میں سے گندوں میں سے فہا مالا الحا اکثر مین ہو بس اس نے اس پر لاد دیا اس سے زیادہ بت جانور ہلاک ہوا زمین سے کلی تو زمین ہوگا اس کا وہ زائد ہے بوجھ میں سے جتنا بوجھ زیادہ ہے اسی کے بقدر زمان آئے گا و ان کا بہت دا بتا لی بھائی آپ نے جانور کو کرائے پر لیا اور پر سوار جا رہے ہیں آپ نے لگام کھینچی لگام کھینچنے سے جانور کا منہ پھٹ گیا جانور بیکار ہو گیا جانور کیا ہوا ہلاک یوں سمجھو حالات ہو گیا یا مولانا آپ ایک جانور کو لے کر گئے کرائے پر لیا ہے اور کیا ایک چھڑی بھی سوٹی بھی آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہے اس سے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ ذرا سستی کرتا ہے بھائی اور اس پٹائی کی وجہ سے وہ جانور ہلاک ہوا تو زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس صورت میں زمان آئے گا کیا ہوگا زمان آئے گا صاحبین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ زمان نہیں آئے گا بھائی بشرتے کہ اس نے جتنا عام لوگ پٹائی کرتے ہیں یا عام لوگ جس طرح لگام کھینچتے ہیں اس طرح لگام کھینچی بھائی عام لوگ جس طرح لگام کھینچتے ہیں اور جتنے کی اجازت ہوتی ہے اس نے کی تو بھائی گھوڑے کو ادھر موڑنا ہے روکنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو لگام کو تو کھینچنا پڑے گا تو اگر اس نے اسی طرح کھینچی تھی پھر نقصان ہوا ہے تو اب اس پر زمان نہیں کیونکہ اس نے تعدی نہیں کی اور آم لوگ جس طرح تھوڑی بہت پٹائی کرتے ہیں جانور کی اسی طرح اس نے پٹائی کی اور جانور ہلاک ہوا تو اس نے چونکہ کوئی صاحب نہیں کی لہذا اس پر زمان نہیں اتنے کی تو اجازت ہوتی ہے بھائی اجازت بھائی امان صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی اس صورت میں اس پر کیا ہوگا زمان آئے گا بھائی سمجھ میں آیا اور میں نے بتلایا صاحبین بھی فرماتے ہیں وہ اس صورت میں زمان نہیں ہے جب اس نے تعدی نہ ہو ہاں اگر اس نے ایک ڈنڈا موٹا سا اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر پر برساتا جا رہا ہے بھائی تیز چلو تیز چلو تو یہ تو کیا ہوا ہلاک نہیں ہے بلکہ اہلاک ہے جان کر ہلاک کر رہا ہے اب پورے کا زمانہ وہ ان کا بحدہ لی جامی ہا لام پر کسرہ لگام کو کہتے ہیں بھائی لگام وہ ان کا بہا دا بتا بلی اور اگر کھینچا جانور کو اس کی لگام سے ہیں कب, یا بہو کے معنی ہوتے ہیں زور سے کھینچنے کے زور سے کھینچا جانور کو بل, بلی جامی اس کی لگام سے اور زرا یا اس کی پٹائی کی فاتی بت تو وہ جانور ہلاک ہوا زمین امام حنیف رحم اللہ کے نزدیک وکال ابو محمد رحم الله لا ازمنو اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی زمان نہیں آئے گا چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام